یا لذینا منو الفکر منت ایمان والو خرچ کرو اللہ کے لیے دینا ہے اللہ کے دین کے لیے دینا ہے اللہ کے نام پر دینا ہے منت یہ بات ہے ماں جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز باقیدہ چیز بہتر چیز وہ اما اخرج نان کو میں اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے زمین سے اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے چاہے وہ کوئی چڑا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریامل ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے ہل چلایا ہے بیج ڈالے ہیں لیکن یہ کہ فصل کا اگانا تو آپ کے ہاتھ نہیں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے ملا طیم الخبی سمین ہو اور اس میں سے ربی مال کا ارادہ نہ کرو تر فکور اسے خرچ کر دو سکاٹ دینی ہے اشر دینا ہے تو جو جزب چیزیں ہیں اب بھیڑوں بکریوں کا گلّا ہے ان میں سے اتنی بکریاں نکالنی ہے اتنی بھیڑے ہیں تو اب جو ذرا کمزور ہے ناظر ہے بیمار ہیں نقص والی ہے گنتی پوری کرنی ہے نا اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی وہ نکال دو ولا تیم تیم کے معنی یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے ولا تیم الخبی سمین ہو کہ اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو تم فکون ہے کہ اسے خرچ کرو وہ لشتم بے اور تم ہرگز نہیں ہوں گے اس کو لینے والے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے وہ نشتم بے آسزی ہے اللہ اللہ یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ احتیاط اس درجے کی ہو جو بھی مل جائے ردی مل جائے اچھا مل جائے نفیس مل جائے خبیص مل جائے جو بھی مل جائے چشم کوشی کرو اس کے سوا آج بھی جو ہے وہ اپنے ترتیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی سے قبول نہیں کر سکتا وعلوم علی الحمید پھر دیکھیے غنی کا لفظ جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو محتاج کو دے رہے ہو ضرورت مند کو دے رہے ہو بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے والم حمید جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلی ہے اور حمید ہے حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود ایک کسی سے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے جس ظاہر کیا جائے دیکھو بھائی اس میں یہ خوبصورتی ہے اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے حالت مشاتہ نیس صورت دلانا ہمراہ را تو اللہ تعالیٰ اتنا ستودہ صفات ہے اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے اسے کسی ہم کی حاجت نہیں ہے اب خود محمود ہے شیتان ہو جائے جو کم الفکر دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا مت خرچ کرو رکھو کیا پتا کیا کل کون سا وقت تم پر آ جائے برکم بلفاشا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا ولہ ہو جائے جو کم فضلہ اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فن کا اب دیکھ لو روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانا جاتا ہے اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو اس کی بات ماننا چاہتے ہو خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر مجھے اپنا مال سنبھال سنبھال کر رکھنا چاہیے سین سنتے رکھنا چاہیے تو تم شیطان کی چال میں آ گئے تم نے اس کی پیروی کی اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ پر ایک کرتے ہوئے وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا آج کر رہا ہے کل کرے گا ان شاء اللہ تو یہ ہے فطل و اللہ واس اللہ بہت وہ سچ والا ہے اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ چیز حکمت میشا لیکن یہ باتیں حکمت کی ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے کسی شے کی حقیقت کیا ہے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا وہ حقیقت جس پر آیا ہو جاتی وہ ہے حکیم اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا جب محکم ہو گئی عقل اس کا شعور پختہ ہو گیا استحکام اسی سے بنا ہے حکمت یوت الحکمت اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی عقل کی پختگی شعور کی پختگی حقائق رسی حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے مما یوتن حکمت یا خیرن کثیرہ اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیرہ تھا ہو گیا اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں مما إِلَّا کرو اللہ اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں جو علباب ہیں مند ہیں لیکن جو دنیا پر ریچ گئے ہیں جن کے سارا دلی اطمینان اسی پر ہے کہ کافی ہے بینک بیلنس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اتنے سٹاکس بھی ہیں اتنا یہ بھی ہے اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسٹس یہ ہیں اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اطمینان ہے تو ظاہر باتیں وہ اول الباب نہیں ہے ومان فخ تم میں نفرت نہ ہو نظر تم نظر اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو جو بھی نفقہ جو بھی خیرات تم دیتے ہو اور نظر تم من نظرین اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو فن اللہ یا اللہ تعالیٰ وہ سب کو جانتا ہے ممال ظالمین امین انصار اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگے ان تم تو صدقات فن ماہیا صدقات کو تو اگر تم کھل کر ایرانیاں دو تب بھی ٹھیک ہے اور خاص طور پر زکات کا تو معاملہ اعلانیہ ہی ہے ان تبد صدقات ظاہر کرو برملا اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی وہ انتخو لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ اب یہ ہوگا صدقات نافلہ کے لیے ایک جو صدقات جو ہیں کہ جو لازمن دے رہے ہیں واجبہ ان تو نہیں کے لیے اخفاء نہیں ہے یہ دین کی حکمت کو ذہن میں رکھیے فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے لوگوں پر اپنے تکوا کرو گانٹھنا چاہتے ہو گھر میں پڑھ لیا کرو یا داڑھی رکھو گے کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا یہ ہوتا مسمس لیکن جو چیز واضح ہے وہ اعلی اعلان کرو اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ ہاں جو صدقات نافلہ ہیں جو نماز نفل ہے اسے چھپا کر کرو اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے وہ ان تو فوہ اگر چھپاؤ تو کرا اور تم وہ ضرورت مندوں کو دے دو فہو خیر القم وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اب دیکھیے خیر الرقم کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے پہلے کہا تھا ظاہر کر کے دیتے ہو فن ماہیا وہ بھی ٹھیک کیا اس لیے کہ فقراء کا حق تو چاہیے ادا ہو گیا کچھ نہ کچھ ملتو گیا خسیس کے اور کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلا تو صحیح ان تمد القات اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو اللہ کا ملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لہسا الے کا اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں آپ کی یہ دیکھیں الحکا الحکا ذمہ داری ہو جاتی ہے فرض لام لکا یہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں القرآن و حجت اللکا او الیکا یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یہ شفاف کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے یہ تمہارے خلاف مدعا بن کر کھڑا ہو جائے گا القرآن حجت اللتا اوکا یہ تم پر آئے گا ببال اے ابال بدمخ مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں پڑھتا نہیں کیا مجھے پڑھتا تھا تو جیسے کسی طوطا مینا کو جو مہاراجا ماہر قاضی کی نظم میں کچھ بول سکھائے جاتے ہیں رٹائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ایک دو روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھا تو عمل نہیں کیا بدمخت نے میں ما منا بالقرے منیش بہار بہو تو نام اور آلہ کا یہ استعمال ذہن میں رکھیے لہسا آلے کا خدا ہوں آپ کو ذمہ داری نہیں ہے ان کی ہدایت کی آپ کی ذمہ داری تبلی ہم نے بھیجا ہے آپ کو اندراس کا بال ہفتے بسی ر نظیرہ ولاق ذہیم یہ آج ہم پڑھ چکے ہیں پہلے میں ولاکن حادی شاہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وبا تم سے انفو سے کو اور جو بھی خیر جو بھی بھلائی جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے تمہیں و ثواب ملے گا تمہیں کو مل جائے گا گنا گنا وما یہاں یہ فیل مظاہرے آیا ہے نفی نہیں کے مفہوم میں لا سے کون ماتون سے کون یعنی تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے کب ادر ملے گا اگر ریا کارانہ خرچ کیا تھا تو کوئی ادر کا کیا سوال وہ تو شرک بن جائے گا ببات الفقون علم فضا مجلّہ ببات الفقر یو افا تم اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے خیر میں سے جو بھی ڈالر خرچ کرو گے یو افا پورے پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا تم اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری کوئی ہنکلفی نہیں ہوگی اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے لین وہ ضرورت مند کے جو گھل کر رہ گئے اللہ کی راہ میں جیسے صابق صفا تھے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے حضور سے علم سیکھ رہے اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجیے ہمارے ہاں کوئی مبلغین وہ وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے اب وہ معاش کی جد و جہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارٹون تو چاہیے ان کارٹونوں کی بھی تو آخر معاش کا ہے در اگر وہ سارا آٹھ گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں ڈانٹے بھی سنیں افسروں کی اور پھر دو گھنٹے جانا دو گھنٹے آنا اب وہ کون سا وقت نکالیں گے دین کے کام کا کیا کریں گے کہاں سے وقت آ جائے گا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمیں وقت لگ جائیں لیکن ہما وقت تو لگ گیا لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے اور رات تو ان کی بھی ہوگی لالفقرا اللجین احسن فی صبی اللہ جو گھیرے میں آ ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہد میں جہاد فی سبیل اللہ کی سعی میں وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں لاجسپتی غرمنس اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے اندر اس کے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے یہ سب الجاہل و اغنیاب اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہے نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں انہیں عام طور پر جو ناواسف شخص ہے وہ سمجھتا غنی نہیں ہے اسے کوئی ضرورت ہی نہیں اس نے کبھی مانگا ہی نہیں لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو یہ سب جاہد و اغلیا میں وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اس کی وجہ سے نا واقف آدمی سمجھتے ہیں تو کیا نہیں اسے کوئی ضرورت نہیں تعریف ہوں بے سیما ہوں تم پہچان لو گے انہیں ان کے چہروں سے ظاہر بات ہے کہ فخر کا احتیاط کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو بھارت ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں وہ ان ساحلوں کی طرح نہیں ہیں جو اثر میں اپنی محنت وصول کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے یہ بات اہم مسئلہ ہے اقامت دین کی جد و میں جو لوگ ہم وقت لگ جائیں آخر ان کے لیے کیا ذریعہ ہو میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا وقت بھی اس چل کا ختم ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمکس جو ہے وہ لے آئے تھے لالف ہوں سیما ہوں لالس السا الحافاۃ بح علیم اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے خاموشی کے ساتھ اخفا کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلا دے گا اللہ خوف اللہ کما الله ومن کا رب صاحلی صدری وصد وحل القدت یفق ولی اب صور مبارکہ کبو رکو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک یہ ہے نفسیاتی سے سب سے بڑا شرک مادے پر توکل بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکر اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گداہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بے تاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حربت یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آئے ہے اس کا تعلق تو انفاق تھی سمی اللہ کے ساتھ ہے اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رقو کے ساتھ شادی کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیا کروں گا اللہ جی بل وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی سر رم والانیت خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق فی سبیل اللہ خفیہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یاسنون ان کے لیے ان کا آجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزم سے دوچار ہوں گے النزین یاخن الربا اب رباع کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شکل ہے اب اس بچت کا اصل مصرب کیا ہے یہ سلون کا ماضا یون فکور کل اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناو یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے اور یہ اقدام مجھ پر کھلا جبکہ کہ القرآن و, و بازا اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں مطالعہ کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے اللہ کے رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا سود پر رقم دینا بابا تم ربن وفی ام والا اندر جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اسرمایہ اس کی وجہ سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ بھی آتے یرب و اللہ کے یہاں بڑھوتری نہیں ہوتی آتے تم من زکات فاؤلہ کام الموت اور وہ جو تم زکوٰۃ اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے تو انفاق تھی صدیل اللہ صدقات زکوۃ اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کے مال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سبز بچت, بچت بچت بچت کس کی اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیب کرو مزید کمانے کے لیے سیب جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غورا کو دو اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم زیادہ شرح سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شرے سود تمہیں دے دیں